کمال کلام ہے جی ہاں امامش کو محبت آل حضرت نے بہت سارے انداز میں اپنے آقا علیہ رات و السلام کی مدح سرائی کی ہے آج جس کلام کا تذکرہ ہونا ہے اس میں انداز ہی نرالا ہے عموماً اس انداز میں کلام سننے کو ملتا نہیں وہ انداز کیسا ہے ضرور بتائیں گے کلام کون سا ہے یہ بھی بتائیں گے مگر نغمات رضا کی بات ہی نرالی ہے امامش کو محبت آل حضرت خود ہی اپنے نغمات کے بارے میں خود ہی اپنے کلاموں کے بارے میں کیا خوب لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ تے رضا سے بوستا گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ تے رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے گونج گونج نغماتے رضا سے بوستا. بوستا کیوں نہ ہو کس پھون کی کیوں نہ ہو کس کی مدحت میوا سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں آج کلام کون سا ہے مصطفیٰ خیر الورا ہو سرورِ ہر دو سرہ ہو سبحان اللہ یاد رہی جو لفظِ مصطفیٰ ہے نبی پاک علیہ السلام کے ایک بڑا خوبصورت نام ہے اس کا مانا بھی بڑا پیارا ہے چُنا ہوا سیلیکٹڈ تو مصطفیٰ خیر الورا خیر الورا یعنی سب سے بہتر سرورِ ہر دو سرہ سرور کہتے ہیں سردار کو دو سرا یعنی دونوں جہاں سبحان اللہ نبی یہ پاکل اس رات السلام کے بارے میں عزت ہیں اے خدا کے پسندیدہ چنے ہوئے پیغمبر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی آپ تمام جہانوں میں سب سے بہترین افضل و عالی اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے مستفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو سر مستفی خیر الرا ہو mustafa khair ul bara ho mustafa khair ul mustafa khair ul bara ho sarvar hai subhanallah subhanallah اگلے شعر میں آلہ حضرت کتنے پیارے انداز میں اپنے آقا علیہ اثرات السلام کی بارگاہ میں ان کے پسندیدہ بندوں کا صدقہ پیش کر رہے ہیں اپنے اچھوں کا تصدک ہم بدوں کو بھی نباہو اچھوں کا مانا کیا ہے بہتر نیک تصدق یعنی صدقہ. ان کی بدولت بدوں یعنی بروں نباہو یعنی قبول کیجئے بڑا آسان سا شعر ہے بڑا سمپل مانا ہے لیکن کتنا پیارا انداز ہے اپنے اچھوں کا تصدک آکا آپ کو آپ کے صحابہ کا صدقہ آپ کے اشاق کا صدقہ ہم گناہگار سیاہکار بھی تو آپ کے امتی ہیں ہمیں بھی نبھالی جئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آلہ حضرت اسی عداس کو ایک اور شیر میں بیان کرتے ہیں بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح ہوں میں کیسا بھی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا تو یہ بہت پیارا انداز ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہی کے اچھوں کا انہی کے قریب جو ہیں صحابہ اکرام ہو ان کے اشاق ہو ان کا صدقہ جائے۔ اسی تصور میں یہ شعر سنیے tassaduk, اپنے اچھوں کا تصد ہم بدوں کو بھی نبھا ہو اپنے آ چھوکا تصد اپنے چھوکا تسد ہم بدو وہی عرض معروف کا سلسلہ ہے یا رسول اللہ کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تمہیں ہم کو نہ چاہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی ہم آپ کا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے آپ کے علاوہ کون سا در ہے جہاں جا کر اپنا دامن پھیلائیں گے اگر آپ نے ہی دتکار دیا تو پھر تو کوئی کوئی مقام باقی نہیں بچے گا امام عشق محبت اعلی حضرت اسی اسی بات کو اپنے ایک اور کلام میں لکھتے ہیں نا. آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقا آک کے در کے سوا تو کوئی ٹھکانا نہیں نا تو اسی التجا کو پیش کرنے رہے کس کے پھر ہو کر رہے ہم در تمہیں ہم کو نہ چاہو کس کے پھر ہو کر رہے ہوئے کس کے پھر ہو کر رہے ہو گر تمہیں ہم کو نچاہ ہم نہ چاہو اللہ, اللہ, اللہ. اب اسلام بھائیو اب ایسا لگ رہا ہے کہ کلام کا انداز ہی میں اہل سنت نے بدل دیا اب نبی یہ پاک کی ان مبارک عادتوں کی طرف اشارہ ہے بد ہنسے تم ان کی خاطر رات بھر رو او کرا ہو یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم بدکار ہم گناہ مذاق کرتے ہوئے گنا کر رہے ہیں بے فکری اور دلیری کے ساتھ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی شرم نہیں آ رہی کہ آپ ہم گناہ گاروں کے لیے ہی رات بھر رویا کرتے تھے آپ نے راتیں جاگ جاگ کر امت کے لیے دعائیں کی اور آج امتی آپ کی سنتوں سے منہ مو موڑ رہے ہیں آج ہنس ہنس کے گنا کر رہے ہیں یہ گویا امتی کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے اور نبی پاک کے اس مبارک وصف کو بھی یاد کیا جا رہا ہے اسی طرح کا انداز آلہ حضرت نے اپنے سلاد و سلام میں بھی پیش کیا نا کر کے تمہارے گنا مانگے تمہاری پنا آقا تم کہو دامن آ تم پہ کروڑوں درود گندے نکم میں کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود کیا انداز ہے آکال سلاط اسلام کی بارگاہ میں التجا پیش کرنے کا کہ آقا آپ کتنے کریم ہیں کہ بد تو ہستے رہیں اور آپ ان کی خاطر آنسو بہاتے رہیں بد ہسے تم ان کی خاطر رات بھر رو او کرا رات بھر بد ہسے تم کی خاطر بد ہسے تم کی خاطر رات بھر اسی, اسی طرز میں اسی انداز کا اسی بفہوم کا اگلا شعر ہے بد کرے ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا کیسے کریم ہیں آپ کہ ہم نے خطا مینہ کی تم نے عطا نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑ درود یعنی آپ ان کے بھلائی ہی چاہنے والے ہیں یہ طائف کے میدان کو ذرا یاد کیجئے کہ سرکار علیہ السلام پر پتھر برسائے جا رہے ہیں جبریل امین حاضر ہوئے عرص کیا حضور آپ ارشاد فرمائیں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو گیا کہ میں ان پہاڑوں کو تائف والوں پر اُلٹ کے رکھ دوں مگر آقا نے کیا فرمایا کہ میں عذاب بن کر نہیں میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں یہ قوم مجھے نہیں جانتی مگر اس کے بعد والی لوگ مجھے پہچان جائیں گے کیا خوبصورت انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کا بد کریں ہر دب برائی تم کہو ان کا بھلا ہو بد کریں ہر دب برائی کریںرد برائی تم کا ان کا بھلا ہو تم کا ان کا بھلا ہو ہم وہی ناشست رو ہیں تم وہی بہرے اتا ہو ناشستہ کے معنی ہیں میلا کچیلا بغیر دھلا ہوا رو مانی چہرہ یا رسول اللہ ہمارا چہرہ گناہوں کے سبب سیاہ ہو چکا ہے اور تم وہی بہرے اتا ہو آقا آپ تو عطا کے سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے ٹھیک ہے میرا چہرہ گنا سے سیاہ ہو چکا ہے میلہ کچیلہ ہو چکا ہے مگر آپ کی ایک نگاہ رحمت پڑ گئی آپ کی رحمت کے بارش کے چند چیٹے پڑ گئے آپ تو سمندر ہیں بہرے ہیں اس اسی انداز کا شعر ہے نا کہ آلہ حضرت نے ایک جگہ لکھا کیا پیارے انداز میں لکھا کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا آقا آپ کی نگاہ پڑ گئی تو یہ ناشستہ روح بھی جو ہے نا یہ سیا چہرہ جو ہے وہ آپ کے کرم سے آپ کی رحمت کی بارش سے یہ بھی دھل جائے گا کیونکہ آپ بہرے عطا ہیں ہم وہی ناشستہ روح ہیں, تم وہی بہرے اتا ہو تم وہی ہم وہی عطا ہو بحیرے آتا ہو ایک خوبصورت کمپیرزن ہے اپنی بے مائیگی اپنی کمتری اپنی اپنے گناہ اور اپنی خطائیں اور دوسری طرف نبی پاک کی اتاؤں اور آقا کے اوساف کا تذکرہ ہر مصرے میں یہ تقابل آپ کو نظر آئے گا اب لکھتے ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانہ حیا ہو اور اگلے شعر کے اندر بھی ہم وہی ننگے جفا ہیں تم وہی جانے وفا ہو ذرا سمجھئے گا ان دونوں اشار کو اعلی حضرت لکھتے ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں بے شرمانے بے حیا ہیں ہم بدکار بھی ہیں بے شرم بھی ہیں حیا نام کو نہیں ہے مگر آقا اپ تو کانہ حیا یعنی شرم و حیا کا بھی خزانہ ہے اور یہ نبی پاک کی خوبصورت سیرت کی طرف اشارہ ہے کہ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ میرے آقا ایک لڑکی سے زیادہ باحیا تھے۔ سبحان اللہ میرے آقا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا تذکرہ امام عشق و محبت اپنے اشار میں کرتے ہیں نا کیا لکھتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اوچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام اور اگلے شیر میں پھر اپنی کم مائیگی کا اظہار کہ ہم وہی ننگے جفا ہیں یعنی ہم شرم والے اور ظلم والے ہیں یعنی ہم ایسے جفا کے والے لوگ ہیں ایسے ظلم کرنے والے ہیں جو اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں اور تم وہی جانے وفا ہو یعنی یا رسول اللہ وفاداری تو اپنی جگہ آپ تو وفاداری کی بھی جان ہیں آپ اپنے امتوں کے ساتھ اتنے اٹیچڈ ہیں اپنی امت پر اتنے مہربان ہیں کہ چاہے ہم کتنے بھی گناہ کیوں نہ کر لیں آپ نے جو شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے آپ نے اپنی امت کی بخفرت کا جو وعدہ فرمایا ہے آپ تو پیدائش کے وقت بھی ہمیں نہ بھولے آپ نے راتے جاگ جاگ کر ہمیں یاد رکھا شب مہراج بھی رب کی بارگاہ میں گناہ گار امت کو نہ بھولے دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی رب حبلی کی تھی اور یا رسول اللہ آج بھی آپ اپنے روزے میں اپنی گناہ گار امت کو یاد فرما رہے ہیں محشر کے دن بھی رب کی بارگاہ میں گے ارے وفاداری کی جان آپ ہیں یہ ہم ہی ہیں جو نمک حرامی کر جاتے ہیں نمک حلالی نہیں کرتے اپنی جانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں یا رسول اللہ پھر بھی جیسے ہیں آپ کے ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانے حیاء ہو ہم وہی ننگے جفا ہیں تم وہی جانے وفا ہو ہم وہی بے شرم شر محبت ہے ہم وہی بے شر محبت ہے تم وہی کانے حیا تم وہی تم وہی جانے وفا ہو تم وہی جانے وفا ہو اب نبی پاک علیہ رات اسلام کی بارگاہ میں گویا اعتراف جرم ہو رہا ہے ہم وہی قابل سزا کے آقا واقعی اعمال تو ایسے ہیں کہ سزا ہی ہمارا جو ہے وہ مقدر بنے گی اگر انصاف ہوا تو بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے ہم وہی قابل سزا کے پر امید کیا ہے تم وہی رحم خدا ہو آپ اللہ عز و کی عطا سے ایک ایسا رحم دل اور ایسی رحم دل ذات ہیں. اللہ کی کرم نوازی سے آپ کو وہ اختیارات بھی ملے ہیں کہ آپ ہماری بخشش کا سامان ضرور کر دیں گے کیا خوبصورت التجا ہے اعلیٰ حضرت نے ایک اور کلام میں اپنے ان جرموں پر سزا کا تذکرہ کس انداز سے لکھا لکھتے ہیں نا کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے یہاں بھی یہی انداز ہے کہ اگر حساب کتاب ہوا میرے اعمال کا اکاؤنٹ ہوا تو, تو سزا ہی مقدر ہے بس عرض یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کریم بنایا رب نے اپنی رحمتوں کا مظہر بنایا آپ اللہ کے کرم سے ہماری بخشش کا سامان کر دیجیے گا ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو, تم ہم وحی وحی رحم خدا ہو. قابل سزا کے ہم قابل سزا کے تم وہی رہ میں خدا ہو تم وہی رہ میں خدا ہو مٹی مٹھی مٹ اسلامی بھائیوں اعلی حضرت ایک اور پیارے انداز میں نبی پاک علیہ سرات اسلام کو ایک شاندار وصف بیان کر رہے ہیں چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے ورا ہو چرخ مانے آسمان دہر مانے زمانہ لکھتے آسمان بدلتا ہے تو بدل جائے آسمان رنگ بدلتا ہے آسمان کے انداز بدلتے ہیں زمانہ بھی بدل جاتا ہے دہر کہتے ہیں زبانے کو آلہ حضرت لکھتے یہ زمانہ بدلتا ہو تو بدل جائے آسمان بدلتا ہو تو بدل جائے مگر ہم جانتے ہیں آکا آپ نہیں بدل سکتے آپ ویسے ہی مہربان رہیں گے آپ ویسے ہی کریم رہیں گے جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ سارے سچے ہیں اور ہمیں ایسا نبی اللہ تبارک نے عطا کیا ہے جو بدلنے سے ورا ہے بلکہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ انسانوں کو بدل دیا کرتے ہیں آپ کے قدموں میں غیر مسلم آئے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں آپ کی بارگاہ میں بد اخلاق آئے آپ اس پر ہاتھ پھیر دیں دم کر دیں اپنا پانی پلا دے تو وہ خوش اخلاق ہو جائے آقا کر آپ نے لوگوں کے مزاج بدلے آپ نے لوگوں کے انداز بدلے آپ نے دکھی دلوں کے سہارے بن کر ان کے دلوں میں خوشی کو داخل کر کے ان کی زندگی کے دن بدلے مگر آپ بدلنے سے ورا ہیں کیا انداز ہے چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے ورا ہو چرخ بدلے دہر بدلے چرخ بدلے دہر بدلے تم بدل سے ورا ہو تم بدل سبحان اللہ سبحان اللہ اب نبی پاک علیہ السلام کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں عرض کیا جا رہا ہے عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو یا رسول اللہ آپ نے تو ساری زندگی ہم گناہگاروں کو یاد رکھا ہے تو اب محشر میں ہمیں کیسے بھول دائیں گے وقت پر یعنی این موقع پر آقا وہی تو موقع ہوگا شفاعت کا اور ہمیں بڑی امید ہے کہ وہاں بھی آپ ہمیں نہیں بھولیں گے جیسے بھی ہیں یا رسول اللہ ہیں تو آپ کے ایک شاعر لکھتا ہے نا بروز حشر میرے اس یقی کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس یقی کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ امیر علیہ سنت اسی انداز میں فریاد کرتے نظر آتے ہیں آقا بروز حشر گر چشم کرم مجھ پر نکی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپ گا یا رسول اللہ کیا خوبصورت انداز ہے التجا کا امر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو وقت پر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب اس کلام کا انداز ایک اور تبدیلی اپنے لاتا ہے کیا بات ہے رنگ رضا کی اب اکالی سلاۃسلام سے یہ رسول اللہ ہمیں امید تو ہے آپ ہمیں گے نہیں ہمیں ضرور یاد رکھیں گے آپ بھول گئے تو کیا ہوگا ہمارا ہمارا بنے گا کیا کیا پیارا انداز ہے کچھ اشار میں ایک ساتھ پڑھوں گا اس کی شرح بیان کروں گا اور ایک ہی ساتھ وہ اشارم طرز میں سنیں گے لکھتے ہیں یہ بھی مولا عرض کر دوں بھول اگر جاؤ تو کیا ہو یا رسول اللہ میں بنے گا کیا ہمارا وہ ہو جو تم پر گرا ہے وہ ہو جو ہرگز نہ چاہو گرا یعنی بھاری نہ پسندیدہ آکا آپ پر وہ چیز گرا ہو جائے گی کیونکہ آپ نہیں چاہتے ہمیں ہم عذاب میں گرفتار کیا جائے اور آپ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے امتی کو دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے وہ ہو جو جس کا نام لیتے دشمنوں کا دل برا ہو اگر ہم عذاب میں گرفتار ہو گئے اور خدا نا خاصتا میں جہنم میں ڈال دیا گیا تو ہمارے دشمن بھی ہم پر ترس کھائیں گے دشمنوں کا بھی دل برا ہو جائے گا کہ ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ اور یا رسول اللہ آپ تو ہمارے کریم آکا ہیں آپ تو ہم پر رحم کرنے والا ہیں آپ کیسے یہ پسند فرمائیں گے آگے لکھتے ہیں وہ ہو جس کے رد کی خاطر رات دن وقفے دعا ہو آقا اس کام کے لیے تو آپ رات رات رات بھر دعائیں کرتے رہے کہ ہم سے عذاب کو ٹال دیا جائے آپ کی دعائیں تو یہی رہی کہ امت عذاب سے بچ جائے اور اگر ہم گرفتار عذاب کر دیے گئے تو وہ دعائیں جو آپ نے کی تھی اس کے برخلاف ہو جائے گا آلہ حضرت آگے کیا لکھتے ہیں کہ شاد ہو ابلیس ملعون غم کسے اس کہر کا ہو یا رسول اللہ اگر ہمیں عذاب میں گرفتار کر دیا گیا آپ کا امتی مارا گیا تو ابلیس ملعون جو مردود ہے وہ بڑا خوش ہو جائے گا اور اس تمام معاملات میں کس کے دل پر غم گزرے گا کس پر گزرے گا اگلے شعر میں لکھ رہے ہیں تم کو ہو واللہ تم کو جانو دل تم پر فدا ہو یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان اگر ہم گرفتار عذاب کر دیے گئے تو آپ ہی کے دل پر جو ہے تکلیف گزرے گی آپ ہی پریشان ہو جائیں گے امام عشق و محبت کے برادر مولانا حسن خان صاحب لکھتے ہیں نا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے تو کار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا آقا تکلیف تو آپ کے دل پر گزرنی ہے اگر ہم گرفتار عذاب بن گئے آگے لکھتے ہیں تم کو غم سے حق بچائے غم عدو کو جا گزا ہو عدو کہتے ہیں دشمن کو یا رسول اللہ رب آپ کو غم سے بچائے ہاں آپ کے دشمن پر غم ایسا ہو جو اس کے دل میں گھر کر جائے اور تادر قائم رہنے والا غم ہو آپ کو غم کیوں آئے کیا پیارا انداز ہے پیارے آکاط اسلام سے عرض کرنے کا کہ حضور ہم مارے گئے ہم پھنس گئے اگر آپ, آپ ہمیں آپ اپنے اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے زیادہ چاہنے والے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا بڑے پیارے انداز میں عرض و ماروز کا سلسلہ ہے کہ آقا بھول نہ جائیے گا آقا ہمیں ہمیں محروم نہ کیجیے گا ہمیں بھی اپنے دامن میں چھپا لیجئے گا امام جامی رحمت اللہ تعالی لے. اپنے مبارک کلام میں اس کے مقتے میں کیا خوبصورت انداز میں کچھ اسی طرح کی التجا کرتے ہیں چوبازو اے شفات را کشائی بر گناہ گارا. چوبازو اے شفات را کشائی بر گناہ گار مکم محروم جامی را در یا رسول اللہ اے میرے آقا جب قیامت کے دن اپنا شفاعت کا ہاتھ گناہ گاروں کے لیے بڑھائے جامی کو بھول نہ جائیے گا یہی التجا اللہ حضرت اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں یہ بھی مولا ارض کر دوں بھول اگر جاؤ تو کیا ہو وہ جو تم پر گرا ہے وہ جو ہر گز چاہو وہ ہو جس کا نام لیتے دشمنوں کا دل برا ہو وہ ہو جس کے رد کی خاطر رات دن وقفے دعا ہو شاد ہو ابلی سے ملعون غم کسے اس کہر کا ہو تم کو ہو واللہ تم کو جانو دل تم پر فدا ہو تم کو غم سے حق بچائے غم عدو کو جا گزا غم عدو کو یہ بھی عرض کر دو یہ بھی عرض کر دو نہ چاہو وہ جس کا نام لے کر دشمنوں کا دل برا ہو وہ ہو جسے کے رد کی خاطر وہ جس کے رد کے خاطر رات دل دعا ہو رات دل و دعا ہو شاد ہو ابلی سے من ہم کسے اس قہر کا ہو تم کو ہو واللہ تم کو جانو دل تم پرفیدا ہو جانو دل تم پرفیدا ہو تم کو غم سے حق بچائے تم کو غم سے حق بچائے تم تو ہم سے حق بچائے بچائے غم کو جا گو جا ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے مجھے اسلامی بھائیو اب اگلے دو شعروں میں عرض کر دی حضور آپ ایسا نہ چاہیے گا آپ بھول نہ جائیے گا اور اب بڑے پیارے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کا رب سے تعلق کیسا ہے آپ اتنے کریم ہے کہ رب کے خزانوں رب کی کرم نوازیوں کا ایک بہترین مظہر آپ کو رب نے بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاؤں کی بارش آپ پر کیسی ہے کیا لکھتے ہیں حق درودے تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو وہ عطا دے تم عطا لو وہ وہی چاہے جو چاہو سبحان اللہ اس کا مط... اس... ان دو اشار کا مطلب کیا بنتا ہے حق درودے تم پہ بھیجے یہ گویا اشارہ ہے ان اللہ تسلیما کیا خوبصورت بات قرآن میں رب نے فرمائی ہے جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو تو حق درودے تم پر بھیجے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات آپ پر ہو رہی ہے اور تم مدام مدام یعنی ہمیشہ اس کو سراہو سراہو یعنی تعریف بیان کرو رب آپ پر درود بھیج رہا ہے اب ہر وقت اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ محبوب و محب میں کیا خوبصورت تعلق بیان کیا ہے پھر آگے فرمایا وہ عطا دے تم اتا لو رب اتا فرما رہا ہے آپ ان اتاؤں کو رب سے لے رہے ہیں آگے فرمایا اپنی امت پر گویا تقسیم کر رہے ہیں اور فرمایا وہ وہی چاہے جو چاہو آقا آپ کی چاہت رب کی چاہت ہے آپ کے چاہے پر رب اپنے فیصلوں کو کس طرح نافذ فرماتا ہے سبحان اللہ علیہ حضرت یہی خیال ایک اور شعر میں بیان کرتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد سبحان اللہ تو اب ان شعر کو یہ دو اشار کو سمجھیے کہ کیا خوبصورت انٹریکشن کیا خوبصورت تعلق رب از بدل کا اپنے محبوب سے ہے حق درودیں تم پہ بھیجے حق درودیں تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو وہ اتا دے تم عطا لو وہی چاہے جو چاہ حق درو دے تم پیجے حق درو دے تم پہ بھیجے تم مدان اس کو ہو تم مدان اس کو ہو وہ اتار وہ عطا دے تم عطا لو وہی شاہ وہ وہی شاہ جو چاہو اور آخر میں مکتا وقت ہوا ہے اتنے کلام کا اور واقعی سچ بتاؤں آلہ حضرت کے بہت سارے کلام اور بہت سارے مکتے ہیں مگر جو مکتا ایک نئی ہمت دیتا ایک نیا حوصلہ دیتا ایک نئی یوں سمجھیے کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کمر بڑی مضبوط ہے ٹینشن کم کر دیتا پیارے آکا کی محبت میں آنکھیں نم کر دیتا ہے یقین مانے کمال کی بات کی یار آدرت کیوں رضا مشکل سے ہے رضا مشکل سے کیوں ڈر رہے ہو کیوں پریشان ہو مشکلیں ہیں گھبراؤ نہیں جب نبی مشکل کشا جب مشکلیں دور کرنے والے نبی ہمارے ساتھ ہیں تو پھر میں کیوں گھبراؤں کیا خوبصورت بات کی ہے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشاہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب آآ نبی آآ مشکل شاہ ہو, ہو کیا بات ہے اعلی حضرت کی کمال کرتے ہیں امامش کو محبت اعلی حضرت بھی دل کے تار بھی چھیڑ دیتے ہیں ڈراتے بھی ہیں آخرت کی یاد بھی دلاتے ہیں اور آخر میں پیٹ تھپک کر حوصلہ بھی دیتے ہیں کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے اور اس کے متعلق کچھ بدنی پھول پیش کریں گے سلو وال صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج گوج اٹھے ہیں نبمات رضا سے بوس تھا کیوں نہ ہو کس پھول کی مید حت میں مل ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ہت میں وامل پار ہے